توحید حاکمیتوج اور حکمران کی فرما برداری کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور اس کے تعلق سے بعض ساتھیوں کا مجھے خط موصول ہوا اور مزید وضاحت انہوں نے چاہی اور بعض چیزیں جن کا میں نے بیان کیا تھا دلیل کے طور پر انہوں نے یہ چاہا کہ یہ دلائل جو ہیں وہ اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتے اس کی ہم مزید وضاحت چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ خط پڑھوں اس کا جواب بیان کروں پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اور مجھے حق کو سمجھنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ان کو شکرے بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میری بات کو غور سے سنا اور پھر اس کا جواب بھی دیکھا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہوئی کہ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بات کو سمجھتے بھی ہیں اور مزید سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور مزید وضاحت طلب کرتے ہیں ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر اور اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہے جو کچھ ہم نے کہہ دیا بس سارا پہ ہے اس میں کچھ صحیح اور کچھ غلط بغیر کسی وضاحت کے بغیر کسی تقید کے کہ ہر بات کو مان لینا تو میں ان کو شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس طریقے سے وہ حق کی تلاش میں کوشاں رہے اور حق پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انہیں اپنے خط کا آغاز چند گزارشات سے کی ہیں اور تین گزارشات انہوں نے لکھی ہیں اور تقریباً آٹھ یا نو پوائنٹ سات لکھے ہیں پہلی تو لکھتے ہیں اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں نمبر ایک آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے جب درس بیان کیا توحید حاکمیت پر اور الحکم بغیر انضر اللہ اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا اگر حکمران اللہ تعالیٰ کے نازر کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اس کا حکم کیس پہ تفصیل میں نے بیان کی ہے تین گروہ بیان کیے تھے ایک خوارش کا گروہ جو کہتا ہے کافر کفر اکبر ہے ایک مرغے کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے پکا ایمان ہے اور ایک تیسرا گروہ سمند و جماعت جس تفصیل بیان کی ہے کہ پہلے تفصیل دیکھیں گے پھر فتوا دیں گے اور اس تفصیل میں میں نے چھ سورتیں کفر اکبر کی اور تین سورتیں کفر اصور کی بیان کی ہے اور, اور کفر اصور کی تیسری صورت جو ہے وہ ہے تشریع عام کی صورت تو اس خط میں عام طور پر تشریع عام کے تعلق سے بات ہوئی ہے لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ الحکم غیر منظر اللہ کیونکہ تشریع حصہ ہے تو لکھتے ہیں اس سلسلے میں میری چند گزارشات ہیں نمبر ایک زی اس زیر بحث مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں خوارج کے ظہور کے وقت خلیفہ راشد علی بن عبی طالب رض اللہ عنہ کی حکومت تھی خلافت اسلامیہ قائم تھی علی اور معاویہ عنہما کو کافر کہنے کی وجہ ان کے فہم کی خرابی تھی ان کا اعتراض یہ تھا کہ معاویہ اور علی رفلاما نے فیصلے کے لیے کسی انسان کو حاکم کیوں بنایا یا حکم کیوں بنایا بعد میں خلافت بنو امیہ کے دور میں شریعت اسلامیہ نافذ تھی قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے لہذا موجودہ صورتحال یعنی غیر اللہ کے قانون کو تشریع عام بنانے والا معاملہ وہاں سرے سے موجود ہی نہ تھا نمبر دو آپ نے جو اعتقادی امور بیان کیے ہیں وہ صرف حاکم سے متعلق نہیں کوئی مرد عورت جوان آزاد غلام حاکم یا محکوم حتی کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اسلام سے افضل اعلی سمجھے یا برابر سمجھے تو یقیناً وہ کافر ہے قرآن میں عقیدے سے متعلق آیات اس پر شاہد ہیں یہ لاہ الہ الا اللہ کی شروط میں سے ہے المائدہ کی آیات 44, 45 اور 47 نے غیر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے گویا حاکم کے عمل کا بیان ہے نہ کہ عقیدے کا نمبر تین ہے اس آیت کے شان نظول میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بنو قریبہ اور بنو نظیر کی دیت میں فرق تھا کیا یہود اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا مقرر کردہ جانتے تھے اس کا کوئی ثبوت ہو تو بتائیے فوٹو اسٹیٹ ملاحظہ فرمائے جزاک اللہ فوٹو چند فوٹو اسٹیٹ بھی ساتھ بھی پھر آگے لکھتے ہیں شاید آپ کو پاکستان کی حالات کے حالات کا زیادہ علم نہیں میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک پاکستان میں اب یہاں پر ایک خاص باتیں بیان کی ہیں جو صرف پاکستان کے اپنا کے متعلق کے مختلف ادوار میں حالانکہ چلو میں کچھ اس میں سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں وقت کی مدد کی وجہ سے میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک پاکستان میں کلمہ پڑھنے والوں میں جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہندو چیف جسٹس ریس القوا بن چکا ہے اس سے قبل جسٹس یعنی قاضی تھا گویا حکومت پاکستان عقیدہ کی بنیاد پر اہلیہ پاکستان میں کوئی تفریق قائم کرنا نہیں چاہتی اور وہ عیسائی اور ہندو تک کو چیف جسٹس بنا دیتی ہے بتائی کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرنے یعنی اللہ تعالی کی عبادت کے لئے جسٹس یعنی قاضی ہندو بن سکتا ہے نمبر دو یہ حکومت کلمہ پڑھنے والوں میں توحید کی بنیاد پر فرق نہیں کرتی ان کے نزدیک علی رضانوں کو مشکل کشا جان کر امداد کے لیے پکارنے والا صابق کو کافر کہنے والا اور اپنے امام امہ کو معصوم کہنے والا بھی مسلم ہے اگر کوئی عورت ان عقائد سے توبہ کر کے موحدہ بن جائے تو یقین ان اس کا نکاح ایسے ایسے نظریات کے حامل مرد سے باقی نہیں رہ سکتا اب اگر یہ عورت استبرہ وطن کے بعد کسی توحیدی سے نکاح کر لے تو ملک کا قانون اس کو زانیہ قرار دے گا یہ عورت اور اس کا موحد خاون سزا کے مستحق قرار پائیں گے نمبر تین ایک شخص اپنے مسلم موحد والد کی جائیداد میں سے اپنے مشرق بھائی کو حصہ نہ دے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے یعنی ایسا کرنا اس کی عبادت ہے مگر یہ قانون اس سے زبردستی وہ حصہ اس مشرق کو دلوائے گا کیا یہ اللہ تعالی کی عبادت سے زبرد روکنا نہیں نمبر چار حکومت پاکستان کلمہ پڑھنے والوں کی خواہشات کے احترام میں امام بارگاہ میں آزادی کے ساتھ شرک کو کفر کی طرف دعوت دینے کا موقع دیتی ہے بلکہ حکومت کی سرپرستی میں بہشتی دروازہ کھولا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے پکار و نظر و نیاز کا اہتمام محکمہ اقاف کی سرپرستی میں عرص کے نام پر ہوتا ہے نمبر آج بعض توحیدی جیلوں میں بند ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کھل کر عاقدہ توحید کا اظہار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا سفارش قبول کرنے کا اللہ تعالی پابند نہیں ان پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدمہ بنا اور وہ سزا کے مستحق ٹھہرے چھ ایک شخص بینک, بینک سے سود کا قرضہ لینے کے بعد اگر سود لینے دینے سے توبہ کرنا چاہے اور بینک کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اصل زر لوٹانا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکے گا حکومت پاکستان پوری قوت کے ساتھ اسے سود ادا کرنے پر مجبور کرے گی اسے حلال مال سے محروم کر کے بینک کی رقم پوری کی جائے گی اور سود ادا کرنا فساد قرار پائے گا نمبر سات قانون میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں جبکہ انکم ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے سزا موجود ہے نمبر آٹھ ایک موحد سے دین بحث کرتے ہوئے غیرت میں کسی مرزائی کا قتل ہو, جائے ہو جاتا ہے اس کی سزا حکومت پاکستان کی نظر میں قتل ہے پھر اللہ کا حکم کہاں گیا کہ کافر کے بدل مومن کو قتل نہ کیا جائے نمبر نو ایک مسلم پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے اس کی پہلی بیوی وقت کے قانون کا سہارا لے کر اسے قیدی کروا دیتی ہے اگر آپ ذرا غور کریں تو ویڈیو سینٹرز فلموں معاشیات غرض بہت سے مقامات پر آپ محسوس کریں گے کہ حکومت پاکستان لوگوں کو اللہ تعالی کے احکامات پر عمل یعنی اس کی عبادت سے روکتی ہے اور زبردستی شیطانی راستوں پر چلاتی ہے ان حقائق کے بعد اب میں آپ کے درائل کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں پھر جو میں نے درائل بیان کی تھی اس مسئلے کے تعلق سے اب ان کے کچھ جواب بیان کر رہے ہیں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ شراب خانہ کھولتا ہے اور گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور کرتا ہے تو اس کا کف اثغر کیوں میری گزارش ہے ابھی انہیں کا خط میں پڑھ رہا ہوں پورا وہ کہتے میری گزارش ہے آپ خود پہلے یہ کر چکے ہیں کہ جزئی فیصلہ یعنی تقنین کفر اصغر ہے بحث تشری عام میں ہے ایک گھر کا سربراہ تشریح عام نہیں کر سکتا یہ حکمران کے لیے خاص ہے نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے ظاہر مراد نہیں اس آیت کے ظاہر سے خوارج وتجل کفر اکبر کا استدرال کرتے ہیں میرے گزارش ہے کہ خوارج استبدار اور تقنیم پر ان آیات سے استدرال کرتے تھے سلف نے ان کا رد کیا ہے تشریع عام کا مسئلہ خوارج کے دور میں موجود ہی نہ تھا تشریع عام پر تو ہمارے سلف ان آیات کو منطبق کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں فتوہ عبدالعزیز بن باز الحمدللہ علیہی ناشر دار القاسم صفرہ نمبر تین سو پانچ شخصال حلیث تشریع عام کے مسئلے میں ان کا حک حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں ان حکام کو وہی کچھ کہتے ہیں جو شیخ محمد ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ اور شہص حفظ اللہ نے کہا دیکھیے فتح وارکان اسلام الحثم رحمۃ اللہ علیہ جم الطرتی سفر نمبر ایک سو ایک, ایک سو پینتالیس ایک سو نمبر تین آپ نے ارشاد فرمایا لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدلال کرنا درست نہیں میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو الامور الخفیہ اور الامور الظاہرہ کا فرق کرنا ہوگا صلف نے یہ فرق کیا ہے اس موصفات صفات میں آپ نے ابن تیم رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا ہے بے شک یہ بات الامور الخفیہ کے بارے میں درست ہے البتہ الامور الظاہرہ کے بارے میں صحیح نہیں اس سلسلے میں چند لڑائی ملازم فرمائے نمبر ایک ابو عبید القاسم بن سلام جن کی وفات سن دو سو چوبیس ہجری میں ہوئی اپنی کتاب کتاب و ایمان میں جو محدلہ علیہ کی تعلیق سے چھپی ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو بکرض انہوں کا مین زکاط سے وہی جہاد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقی نمکہ کے ساتھ تھا یعنی ان کا خون بہایا گیا ان کا مال مال غنیمت بنا ان کو غلام اور لونڈی بنایا گیا گوی صحابہ کرام نے ان کے عمل کو ایمان کے متناقض قرار دیا اور اس عمل کے بعد اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی نمبر دو قاز بن اصحق اللہ علیہ جو امام بخاری کے ہم اثر اور قاضی ہیں لکھتے ہیں جسے عالم نے شریعت کے خلاف قانون گھڑا پھر اسے شریعت عام بنا دیا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ قانون شریعت کے خلاف ہے اس پر اس عید کا حکم اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح یہود پر, تھا جس جس طرح یہود پر ہوا تھا حکام القنادین قاسمی, قاسمی نمبر تین شیخ علامہ شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتح مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی, اپنی گھڑی کا الارم جان بوجھ کر فجر کے وقت کے بعد اٹھنے کے لئے لگاتا ہے مثلا صبح آٹھ بجے تاکہ ڈیوٹی پر جانے کے وقت کے لئے اٹھ جائے تو وہ عمدن نماز کا تاریخ ہے کافر ہے اس کا کفر کفر اکبر ہے نمبر چار شیخ علامہ البان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر بے نماز کو تلوار دکھائی جائے کہ تم نماز پڑھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو, تو وہ واجب القتل ہے حکم تارک السلام نمبر پانچ اسی طرح میں تشریع عام تشریع عام میں علامہ ابمبازی کا فتویٰ بیان کر چکا ہوں فوڈ اسٹیٹ نمبر دو ملازم فرمائے فرمائے بات واضح ہے کہ یہ تمام امور چاہے مانعین ان ہوں یا بے نماز یا غیرولہ کے فیصلے کو تشریع عام بنا کر لوگوں پر زبردستی نافذ کرنے والے ان کا عمل ہی اتنا برا ہے کہ ان کا عقیدہ بچا رہنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے یہ احمد مقام العقیدہ میں سے ہیں اگر شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حکام کے لیے عقیدہ کی شرط لگاتے ہیں مگر شیخم رحمۃ علیہ نے اچھے انداز میں علامہ ابانی فتنہ تکفیر یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے منہ سے ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا رہا ہے جیسا کہ مختلف حکمرانوں کے فلاں حکمران نے اسلامی سزاؤں کو بحشیانہ سزا سزائ قرار, قرار دیا فلاں حکمران نے نعرے لگائے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے فلاں حکمران نے اپنے دائیں بائیں کتے رکھ کر تصویریں بنوائیں اور کہا کہ میرا آئیڈیل اتا ترک ہے فلاں حکمران نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں لیکن لوگ غریبوں کا خون نہیں لیکن غریبوں کا خون تو نہیں پیتا ہوں تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کفل اکبر کا فتویٰ لگانا درست نہیں اس مسئلے کی دری سید اسام بن زید اور انہوں کا قصہ ہے میری گزارش ہے کہ اسمام بن زید غفران جس کو قتل کیا اس سے کلمہ پڑھنے کے بعد اس اسلام کے نماقز میں سے کوئی قول یا فعلن صادر نہیں ہوا جبکہ یہ معاملہ مختلف ہے نمبر چار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہلسود جماعت کے علماء کے اجماع ہے کہ وہ مل آئے تکریما سے ظاہر مراد نہیں میری گزارش ہے اللہجن دائمہ نے اس دعوے کو اہلسنت پر افطرا قرار دیا ہے فوٹو اسٹیٹمن لہٰذا فرمائے ارشاد فرمایا اپنے متحد عوام پر صرف دو یا تین مسائل میں شریعت کے قوانین کو خلاف, کے کے خلاف فیصلہ کر لے تو وہ کافر کفر اکبر کا منتخب ہوگا یا نہیں میری گزارش ہے کہ بات تشریع عام کی ہے فیصلہ کرنے کی نہیں آپ ماشاءاللہ اللہ سعودی عرب میں رہتے ہیں اس لیے یہاں کے حالات دیکھتے ہیں الحمدللہ یہاں اسلام کے اصل بنیادیں قائم ہیں مزاروں پر ہونے والے مزاروں پر ہونے والا شرک نہیں دیکھنا پڑتا محرم میشیوں کے کفری اقوال نہیں سننے پڑتے دستور قرآن حدیث ہے حتیٰ کہ اقوام متحدہ میں قرآن ہی کو بطور دستور بھیجا گیا ہے پاکستان کے حالات مختلف ہیں ذرا غور کیجیے قانون وہ ہے جسے اسمبلی کی اکثریت پاس کرے شریعت بھی اگر ملک کا قانون بننا چاہتی ہے تو اسے شریعت بل کی شکل میں ایوان کے اندر پیش کرنا ہوگا اگر قومی اسمبلی کی اکثریت نے تعید کر دی تو وہ پاس ہوگی مگر سینٹ میں چونکہ اسلام پسندوں کی اکثریت نہیں تھی لہذا وہاں وہ پیش ہی نہیں کی، وہاں وہ پیش ہی نہیں کی گئی یوں شریعت ملک کا قانون بننے سے رہ گئی گویا مرضی اللہ تعالی کی نہیں بلکہ اسمبلی کی اکثریت کی چلتی ہے نمبر دو اسمبلی سے پاس کیے ہوئے قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اور اس قانون کو پڑھانے کے لیے لا کالجز موجود ہیں اس قانون کو پڑھانے, پڑھانے اور چلانے والوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے وہ تشریح عام کی صحیح شکل آپ پاکستان کے حالات میں جا کر محسوس کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تتاری چنکیز خان کے قانون کو قدمونہ کے تحت آگے کرتے ہیں اوپر جو میں نے پاکستانی حکام کا نقشہ کھینچا ہے کیا, یہ؟ کیا یہ نہیں یہ صورتحال رشوت لے کر غلط فیصلہ کرنے والوں سے بالکل مختلف ہے آپ شیخ بمباز رحمتہ علیہ كما جمع الفتاة والجد نمبر 1-305 ضرور پڑھیں ان هنا فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون اور ديگر آيات کو اس مسئلے میں بيان کیا ظالم اور فاسق کو کفر اصغر میں نہیں لائے بلک ان کے بارم يلکا فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات يجب على اهل الاسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرين وتحرين حق مشر وضا اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اسرات مستقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پر حق واضح فرمائے اور اس کی اتباع کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کے امان اور عمل میں مزید اضافہ فرمائے عامر النگ ذائقہ دین خط تھا جو میں نے پورا بڑھ سنایا خط کے جواب سے پہلے میری چند گزارشات ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں اور پھر ان گزارشات اور جو بعض غلط ہیں ان کا میں اضافہ کرتا ہوں میری پہلی گزارش ہے سب سے پہلے آپ ان معتبر علماء شیخ بن باز شیخ ملوثمین اور علامہ الب رحمۃ العلم اجمعین کا اس مسلم موقف سمجھیں جو ان کی تصانیف اور فتح سے واضح ہے کہ تشریع عام سے حکمران کافر کفر اکبر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس, اس فیصلے کو جائز نہ سمجھ یعنی استحلال کی صورت نہ ہو. فوٹو سٹیٹس ملاحظہ نمبر ایک مجموعہ شیخ الاسلام ابن تعیم رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر 268 2 مجموع فتاوة مقالات من تنويب الشيخ بن باز رحمة الله عليه جلد نر اكس 你بن باز رحمة الله عليه جلد 0 broker 64 و resol أكس 2 مجموع فتاوة مقالات من تنويب السيخ بن باز رحمة الله جلد 7 رحمة رحمة الله عليه جلد 18 4 مجموع فتاوة مقالات من تنويب بن باز رحمة الله عليه جلد 7 رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمۃ اللہ کا فتویٰ ضرور مسلط تخفیر ملاحظہ فرمائے گزارش الحکم بغیر انضر اللہ کے مسئلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کے کتنی حصے کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے ادھوری شریعت کے خلاف یا پوری شریعت کے خلاف بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ حاکم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے اور شیخ باز رحمت اللہ علیہ شیخ بل وسلم البائر العلیہ کا موقف بھی یہی ہے جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور شیخ اسلام بنتے مہتواری کا فتو جلد نمبر اٹھارہ سفر ایک سو ستر میں ملاحظہ فرمائیں میری تیسری گزارش خوارج کا موقف جاننا ضروری ہے خوارج کے نکلنے کی وجہ کیا تھی اور ہر دور میں ان کا نعرہ کیا رہا ہے کیا آج کے دور میں خوارج موجود ہیں یا نہیں اور آج کے اور کل کے دور کے خوارج میں کیا فرق ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے نمبر چار الحکم علی المعین اور الحکم المطلق میں فرق جاننا ضروری ہے حکمران نے کیا, کیا, کیا, تھا؟ یا کیا کر رہا ہے یہ علی المعین ہے اور ہماری بات تشریع عام میں المطلق کے متعلق ہے. نمبر پانچ شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے تشریع عام کے مسئلے میں جب حکمران پر کفر اکبر کا فتوی لگایا تو, تو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں لگایا بلکہ اس کے لازم کی وجہ سے یعنی اس کے اس عمل سے یہ بات لازم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا یہ فیصلہ اللہ تعالی کے فیصلے سے بہتر ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہے نمبر چھ اس مسئلے میں میں نے جو بھی دلائل پیش کی اور تفصیل بیان کی وہ صرف میری اپنی فہم و سمجھ کے مطابق نہیں تھی بلکہ سربر صالحین کے اقوال اور فتوی سے میں نے ثابت کیا نمبر سات اس مسئلے کو بڑے احتیاط و تدبر سے بار بار سمجھنے کے بعد فتوہ دینا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ ایمان و کفر کا ہے کہیں کسی مسلمان کو کافر نہ بنا دیں اور اس کے کفر کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہوں اور امت میں فتنہ فساد اور انتشار کا سبب بنے کیونکہ ہر مسلمان مسلمان ہی ہے جب تک کہ اس کے کافر ہونے کی دلیل نہ ہو اور آپ نے بھی اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لیا اور مختلف علماء نے اپنی تصنیفات میں نواقض اسلام کا ذکر کیا لیکن نواقض اسلام میں تشریع عام کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا نمبر آٹھ ایک حکمران ہے جو شریعت کے ایک حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے دوسرے حکمران ہے جو شریعت کے دس فیصد احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے تیسرا تیسرا حکمران, تیسر حکمران ہے جو شریات کے پچاس فیصد احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے چوتھا حکمران ہے جو شریعت کے نوے فیصد احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے پانچواں حکمران ہیں جو شریات کے سو فیصد احکام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کیا وہ کافر ہے آپ کے نزدیک صرف پانچواں حکمران کافر ہے کیونکہ یہ صورت شری عام کی ہے میری گزارش ہے کہ اس کے کفر کی دلیل کیا ہے اگر پہلے چار مسلمان ہیں تو پانچواں حکمران کو کس چیز نے دہراسلام سے خارج کر دیا وہ کون سا ناقض ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا نمبر نو اگر حکمران کا کفر ثابت بھی ہو جائے تو حجر حجت قائم کرنے کے بعد تو پھر بھی ممبر پر اور اعلان اس کے خلاف تحریک نہیں چلائی جاتی بلکہ اس حکمران کے خلاف خروج کی شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شروط متوفر ہوں گی اور رکاوٹیں دور ہوں گی پھر اس کے بعد علماء فیصلہ کرتے ہیں شیخ بن باز کا فتح ملحظہ فرمائے فوٹو اسٹیٹ نمبر تین میں مزید الحظہ فرمائے بن باز جلد نمبر تین نمبر دو سو تین میں اور فتح شیخ بن تیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر چار سو چھیاسٹھ میں نمبر دس پاکستان میں تشریع عام کی صورت موجود ہی نہیں کیونکہ آج بھی عدالتوں میں نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں بلکہ لا کالجز میں قانون شریعت کا مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے یہ میرے چند گزارشات ان کو مزید دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کتابوں کے میں نے حوالے بیان کر دیے ان مرتبہ علماء کے تو ان کی طرف ضرور رجوع کریں اب آپ کے سوالات کے جوابات نمبر ایک آپ نے فرمایا زیر بحث مسئلے میں خوارج کا ذکر صحیح نہیں خوارج کا ذکر میں نے اس لیے ضروری سمجھا نمبر ایک خوارج کا ہر دور میں یہی نعرہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے اور زیر بحث مسئلہ بھی الحکم غیر ما انزل اللہ کا ہی ہے جس میں تشریع عام صرف ایک حصہ ہے نمبر دو خوارج نے کبھی بھی حکمران کے مسئلے میں فرق نہیں کیا ان ان کے نزدیک جس نے بھی اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے چاہے وہ ایک فیصلہ ہو یا دس فیصلے ہوں یا پوری شریعت ہو نمبر تین آج کے دور میں بھی خوارج نے ہر حکمران پر کفر کا فتوہ لگا دیا اور یہ تفریق نہیں کی کہ ساری شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے یا بعض شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والا حکمران کافر ہے بلکہ انہوں نے تو سعودی عرب کے حکمرانوں پر بھی یہی فت لگا دیا نمبر چار خوارج کے فہم کی خرابی جو ہر دور میں فساد اور قتل اور قتل و غارت کا سبب بنی پہلے تکفیر اور پھر قتل عام اور پھر امت میں فطر و فساد کو پھیلایا اور یہ آج کے دور میں بھی واضح ہے فطر تکفیر اور پھر تفجیر نمبر پانچ تشریع عام تو اس دور میں موجود نہ تھا یہ بات درست ہے لیکن خوارج تو ہر دور میں موجود ہیں اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں شیخ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان کی جب ریاض میں الیا کے افسوسناک بلاسٹ پر بلاسٹ کے موقع پر سن چودہ سو سترہ ہجری میں بم بلاسٹ ہوا اور وہاں پر جتنے لوگ مرے تھے وہ سارے کے سارے کافر تھے ضمی تھے سارے مسلمان ایک بھی نہیں تھا شیب اظہمی رحمت اللہ علیہ نے اس دن کے بعد کا جو خطبہ تھا اسی ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں واضح الفاظ میں یہ بیان کیا یہ خوارج کا مذہب ہے آج ان لوگوں نے اہل ذمہ کا خون بہایا ہے اور کر یہ لوگ اور کل یہ لوگ اہل قبلہ کا خون بہائیں گے چودہ سو سترہ میں اور آج چودہ سو انتیس ہے بارہ سال پہلے شیخ صاحب نے وہ بات کی جو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس وقت صرف اہل ذمہ کو قتل کیا گیا سارے کافر تھے لیکن علماء کی دیکھیں علم کا نور دیکھیں عالم آپ کو فتویٰ آج کے نہیں دے گا جو فتویٰ دے گا وہ اس فتح کے تعلق کل سے منسلک بھی ہے مستقبل سے منسلک بھی ہے اور علماء جان لیتے ہیں علماء اس لیے بڑی پیاری بات کرتے ہیں جب فتنے آتے ہیں تو صرف علما کو پتہ چلتا ہے اور جب فتنے آ کے چلے جاتے ہیں پھر علماء عوام دونوں کو پتہ چل جاتا ہے جب فتنے آتے ہیں عوام کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو عوام تو عوام ہے عوام لوگوں کو کیا پتا علما فتنا دیکھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنا جو ہے اسے کیسے برتاؤ کر رہا ہے عوام تو سرے گھس جاتے ہیں فتنوں میں تو طالب علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان مسائل کو بھی عوام تک پہنچائے اور کہ وہ علماء کریں اور دیکھیں علماء کے اقوال دیکھے کتنے پیارے اقوال ہیں سن 1417 ہجری میں آج سے بارہ سو بارہ سال پہلے پہلا بلاسٹ ایک بھی مسلمان نہیں مارتا اس بلاسٹ میں لیکن دیکھے کس طریقے سے انہیں بات کی جن لوگوں نے اہل ذمہ کے خون کو بہایا اور اسے جہاد سمجھا اور اسے یہ سمجھا کہ یہ صحیح ہے وہ کل اسی بات کو اپنے دلیل بنائیں گے اور اہل قبلہ کا خون بہائیں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے تھے اس لیے ہم ان کو بھی قتل کیا پھر ایک اور سٹیپ بڑھیں گے کہیں گے کیونکہ یہ حکمرانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ بھی کافر ہے اس ان, ان کا خون بھی بہے اور اجمت میں کیا ہو رہا ہے حکمران کافر ہے اور جو حکمران کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے اور کیونکہ کافر ہے تو اسے قتل کرنا بھی جائز ہے اور ایک کیسٹ بھی موجود ہے جو سننا چاہے سن لے کیسٹ کا نام ہے البلد فلبل حبیب شیب نصیم رحمتہ اللہ علیہ کی الفاظ اس کے سکتے ہیں اور صاحب فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کیا الزمان زمان من يحمل فکر خوارج کیا آج کے کی دور میں ایسے لوگ ہیں جو خوارج کی سوچ رکھتے ہیں تو صاحب واضح الفاظ میں کہا کہ یہ سوال کیسے پوچھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں خواتین موجود ہیں اور موجود ہیں یعنی سال کیسے کی یا سوال عجیب سوال کر رہا ہے تو علماء کی فتح کی طرف جو کریں اور دیکھیں علماء نے ہر دور میں خوارج کے اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور نصیحت کی ہے نمبر دو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو اعتقادی امور بیان کیے ہیں وہ صرف ہاکمس سے متعلق نہیں بلکہ عورت مرد جوان آزاد غلام حاکم حکمت کہ ایک مزدور اور ٹیکسی ڈرائیور بھی غیر اللہ کے قانون کو اسلام سے افضل اعلی سمجھے برابر سمجھے تو یقیناً وہ کافر ہے صورت المائدہ کے آیات چوالیس پینتالیس سو سینتالیس میں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے گویا حاکم کے عمل, عمل کا بیان ہے نہ کہ عقیدے کا میری گزارش ہے جب آپ نے قرار کر لیا ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا کوئی بھی شخص ہی کیوں نہ ہو اگر غیر اللہ کے قرن کو اسلام سے افضل یا اعلی سمجھتا ہے یا برابر سمجھتے تو یقیناً وہ کافر ہے تو پھر آپ نے حاکم کو آخر میں مسلسنا کیوں کر دیا یعنی آپ نے پہلے حاکم اور محکوم دونوں کو برابر کر دیا اس حکم میں جو سب کے لیے تھا پھر آخر میں حاکم کو مسلسنا کر دیا اس کی وضاحت کریں نمبر دو صورت الماعیدہ چوالیس پینتالیس اور سینتالیس میں صرف حاکم یعنی حکمران مقصود نہیں بلکہ ومن لم, بما اللہ لفظ ومن لم جس, جس نے بھی اور یہ عموم کا ہے اس میں سب شامل ہیں جیسا کہ آپ نے اوپر فرمایا نمبر تین سورة المائدہ کی ان آیات الماعدہ سے صرف حکمران کو متعین کرنا اور اسے پر ہی کفر کا فتو لگانا ہمیشہ خوارج کا عمل رہا ہے نمبر چار آپ نے فرمایا ان آیات میں حاکم کے عمل کا بیان ہے کا نہیں میری گزارش ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو بغیر نیت کے کیا جاتا ہے اور نیت ہی عقیدہ ہے اور ہر فیصلہ کرنے والا فیصلہ, فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نیت کر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے اور اس نیت کے مطابق اس پر فتو لگایا جاتا ہے نمبر تین بنو و اور بنو نظیر بنو قرائغ اور بین نظیر کی دیت میں فرق کا مسئلہ میری گزارش ہے کہ, نمبر ایک، یہ بات درست ہے کہ اس آئے تقریب کے شان نظور میں یہ قصہ بھی بیان کیا گیا ہے لیکن یہ بات بھی یہودیوں سے مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا رجم کے مسئلے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھپن سدنا عبداللہ بن سلام وزران ثابت کیا کہ یہودی اللہ تعالی کے احکام کو تبدیل کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا اور اس بات کی دلیل کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کرتے تھے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس جیسی بہت سی آیات نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث ہے بخار حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھپن سے مسلم کی حدیث 1700 نمبر تین سیدنا عبداللہ بن سلام ہو جو پہلے خود یہودی تھے جو اسلام سے پہلے یہودی تھے بلکہ یہودی عالم تھے انہوں نے خود گواہی دی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرتے تھے اس بات کی واضح دلیل تو یہی آئےت کریمہ ہے جو, ان جو پر نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت جانتا, تھا جانتا ہے کہ انہوں نے یہ قانون سازی کیوں کی نمبر تین سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما سوره المائده كي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كي تفسير میں فرماتے ہیں من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق ابن جرير الطبري صحیح سند کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا نمبر 4 وليس بخصوص السبب اس قائدہ کے مطابق یہ حکم صرف یہودیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ جس نے بھی اللہ تعالی کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا اس کے لئے یہ بھی یہی حکم ہے فیصلہ کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے اور نیت کو جاننے کے لئے زبان سے اقرار ضروری ہے یا پھر وہ کے ذریعے جیسا کہ یہودیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نمبر پانچ کفر کا تعین کے اکبر ہے یا اصغر ہے صرف عمل کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ نیت کا اعتبار بھی ضروری ہے شیخ بمباز علامہ البانی کے فتوا واضح ہیں جو میں اس درسے میں بیان کر چکا تھا میری گزارش ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں پاکستان میں کم عرصہ رہا ہوں لیکن اس کم عرصے میں میں نے بہت کچھ دیکھا اور جانا اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اُس سے زیادہ جانتے ہیں اور اگر یہ مسئلہ کا نہ ہوتا تو شاید میں آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہ کرتا اور جن باتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اللہ آپ کو خیر دے وہ سب درست ہیں اور ہمارے ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے بلکہ یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں اور واضح ہیں بلکہ ساری دنیا اس سے باخبر ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوتا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ایک متعین حکمران کا عمل ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ الحکم علی المعین کا ہے اس مسئلے میں علماء کا موقف معروف ہے لیکن ہمارا مسئلہ تو مطلق کا حکم, ہے حکم مطلق کا ہے اور تشریع عام متعین حکم نہیں بلکہ مطلق حکم مقصود ہے یعنی جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں کہ ہمارے ملک میں چیف جسٹس جو ہے وہ ہندو ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ سارے درست ہیں لیکن یہ معین ہے ایک ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے اس کا فتویٰ اس کا فتویٰ الگ ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے ہماری بات ہے جو حکمران اکرانی کی آیت میں کیا وہ بن لیں گے حکم انہ جس نے بھی ایسا کیا تشریح کے مسئلے میں بھی جس نے بھی قانون سازی کی اور پوری شریعت کو تبدیل کر دیا اور اپنا یعنی پورے شریعت کے خلاف فیصلہ کیا اور لوگوں پر لوگوں کو مجبور کرے یعنی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے جو فلاں شخص نے تو بات الگ ہے تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہمارے ملکوں میں موجود ہیں اور یہ شریعت سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا جواب ایک ایک متعین شخص کے لئے ہم الگ سے دے سکتے ہیں کہ جس شخص نے یہ فیصلے کیے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے اگر حجت قائم کرنے کے بعد علماء حجت قائم کرتے ہیں حجت قائم کرنے کے بعد علماء فتویٰ دیں گے کہ یہ عمل جو کفر اکبر ہے یا نہیں ہے تو یہ فیصلہ جو ہمارے لیے ہم ہماری طالب علم کے لیے نہیں ہے یہ علما کا کام ہے وہ جانے اور حجت قائم کرنے کے بعد شرطیں دیکھی جاتی ہیں موانع دیکھی جاتی ہیں تکفیر کے پھر اف کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تو میری گزارش ہے ان مسائل کو یہاں پہ بیان کرنا درست نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسائل آپ نے بیان کیے ہیں ان سب میں کفر اکبر کی صورت نہیں ہے یعنی جو مسائل بیان ہوئے ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس سے کفر اکبر ثابت نہیں ہوتا اب میرے بیان کردہ دلائل پر آپ کے سوالات کے جوابات میں میں گزارش کرتا ہوں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو گھر کا سربراہ ہے گھر میں شراب خانہ کھول لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اس کاروبار پر مجبور تا ہے تو اس کا کفر اکبر کیوں اگر تو اس کا کفر اصغر کیوں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ مثال کیوں بیان کی نمبر ایک یہ بات میں نے لازم کے مسئلے کے رد میں بیان کی تھی کہ لازم کے مسئلے کے رد میں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے کہ اس نے اسے بات لازم آتی ہے کہ اس کے عقید یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے یہ بہتر ہے تو اس کے رد میں, میں نے یہ مثال بیان کی اگر حکمران کے لیے یہ لازم ضروری ہے تو اس کے لیے بھی لازم ضروری ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور دونوں نے مجبور کیا ہے اپنے ماتحت پر نمبر دو میں نے یہ بات صرف مثال کے طور پر بیان کی اگر کوئی شخص کسی اور کو غیر اللہ کے فیصلے پر مجبور کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا یا نہیں کیونکہ تشریع میں بھی حکمران اپنے ماتحت رعایا کو غیر اللہ کے فیصلے پر مجبور کر دیتا ہے دونوں صورت میں مجبور کرنا یکساں ہے نمبر تین اور گھر کا سربراہ اپنے گھر میں حاکم کی حیثیت رکھتا ہے میرا ایک سوال ہے اگر یہ شخص اپنے گھر والوں کو سارے شریات کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر دے تو کیا اس وقت یہ کافر کفر اکبر ہوگا یا نہیں جی اس لیے میں نے یہ سوال کیا اگر یہی گھر کا سربراہ ہے پوری شریعت کے خلاف جو فیصلہ گھر میں پوری شریعت کے خلاف ہے سو فیصد جیسے کہ وہ کہتے ہیں سو فیصد تو کیا ایسا حکمران ہو ہوگا یا نہیں ہوگا نمبر دو میں نے بیان کیا تھا کہ اہل سنت کے علما کا اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں احت کریمہ سورت کی ومن ومن انزل هم اس ظاہر سے خوارج اور اکبر کو استدلال کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ خوارج استدار اور تقریم پر ان آیات سے استدلال کیا کرتے تھے سلف نے ان کا رد کیا ہے تشریح عام کا مسئلہ خوارج کے دور میں موجود نہ تھا میرے گزارش ہے کہ خوارج کے کس دور کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آج کے دور میں بھی موجود ہیں نمبر دو یہ اجماع میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا بلکہ علماء صلف کے اقوال سے ثابت کیا علامہ قرطبی حافظ عبد البر اور امام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے اقوال دوبارہ ملاحظہ فرمائے تو کیا السلف ان علم تو کیا ان علماء صلف کے دور میں خوارج کا وجود نہ تھا یہ تشریم کی صورت نہ تھی اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے ملاحظہ فرمائے علامہ بوحیانسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور خوارج نے اس آیت کو حجت بنایا ہر نافرمان شخص پر کہ وہ کافر ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا پس وہ کافر ہے اور, اور جس نے گناہ کا ارتقاب کیا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ کافر ہے البحر المحیط جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو شیخ محمد رشید رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آیت کریمہ سے ظاہر مراد ہے آیت کریمہ سے ظاہر مراد ہے مشہور ائمہ فقہ میں سے کسی کے قول سے ثابت نہیں بلکہ کسی نے بھی نہیں کہا یعنی واضح ہے یعنی علماء سلف میں سے اہل بیدع میں سے تو کہتے ہیں خوارج بیدع ہیں اور یہ تفسیر المنار جید نمبر 6 صفحہ نمبر تین سو چھتیس میں تو کیا ان علماء کے زمانے میں خوارج کا وجود نہیں تھا یا تشریع عام کا وجود نہیں تھا ہمارے علماء شیخ بن باز و شیخ وشیف عثیمین نے فتاوہ بن باز جد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پانچ و شیخ ابن عثیمین فتح ارکان اسلام صفحہ نمبر ایک سو چھیالیس ایک سو سینتالیس ان علماء کا موقف میں پہلے بیان, بیان کر چکا ہوں آپ اس کی طرف رجوع کریں نمبر تین میں نے بیان کیا تھا کہ لازم سے کسی کے کافر ہونے کا استدرال کرنا درست نہیں آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں امور خفیہ اور امور ظاہرہ کا فرق کرنا ہوگا سلف نے یہ فرق کیا تھا میری گزارش ہے کہ میں نے اس لازم کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا تھا آپ نے اس تفصیل کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تقریبا سات چیزیں میں نے بیان کی تھیں اور آخر میں علامہ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی بیان کیا تھا کہ اس لازم کے مسئلے کے عدم ثبوت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پہلے فتوی سے رجوع کر لیا تھا نمبر دو امور خفیہ اور ظاہرہ کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے وہ درست ہے یہ فرق جاننا ضروری ہے سلف صالحین سے ثابت ہے لیکن کیا سارے ظاہرہ یکساں ہیں بعض امور ظاہرہ ایسے ہیں جن کے ارتقاب کرنے سے کفی اکبر ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں سلب صالحین نے تو ان امور ظاہرہ میں فرق بیان کیا ہے بعض ایسے امور اظہار ہیں جن کا ارتکاب کرنے سے کفر اکبر ہوتا ہے اور بعض ایسے امور ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے کفر اثبر ہوتا ہے اور بعض میں اجماع ہے اور بعض میں اجماع بھی نہیں ہے تو معتبر ظاہرہ وہ ہوتے ہیں جن کے ارتکاب سے کفر اکبر پر اجماع ہو بعض مثالیں آپ نے بیان فرمائے ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائے نمبر ایک ابو عبیدہ القاسم رحمۃ اللہ کا حوالہ آپ نے دیا تھا اور آخر میں آپ نے فرمائے گویا کرام اکرام انہم نے ان کے عمل کو ایمان کے متناقض قرار دیا اور اس عمل کے بعد عقیدہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی میری گزارش ہے کہ ابو عبید بن سلام کا فرمان مان این سے صحابہ کرام کے جہاد کے بارے میں صحیح ہے اور یہ وہ مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور ان کے کفر کی وجہ جحود تھی اور مزید اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے فتح شرح صحیح بخاری کتاب اسداب المرتدین حدیث نمبر 6924 کے بارے میں ابن حجر, حجر اللہ کا قول ملازہ فرمائے انہوں نے واضح بیان کیا کہ تین قسم کے معنی زکوات تھے اور صحابہ اکرام نے کس طریقے سے ان پر یہ فتویٰ لگایا ہے تو اس سے رجوع کریں تو انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی میں یہاں پر پڑھ نہیں سکتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اس درس میں پورا کرنا چاہتا ہوں نمبر دو قاضی اسماعیل بن اللہ علیہ کا فرمان کہ تشریح عام کفر اکبر ہے میری گزارش ہے اس قول کی سند آپ نے بیان نہیں کی اور تفصیر قاسمی بھی اور تفسیر قاسمی میں بھی اس کی صنعت نہیں ملی نمبر دو اگر یہ قول صنعت سے ثابت ہو تو یہ ان علما میں سے جو تشریع عام کو کفر اکبر سمجھتے ہیں اختلاف تو موجود ہی ہے لیکن ہماری بحث اختلاف کے وجود میں نہیں بلکہ قل راجح پر ہے نمبر تین شیخ باز اور شیخ علامہ علامہ رحمۃ اللہ کہ طارق اللہ امدن کافر ہی ہے بالکل درست ہے لیکن تشریع عام سے قیاس اور مشابت درست نہیں کیونکہ تارک الصلاح کے کفر پر اجماع ہے اور یہ اجماع صحابہ کرام کے دور سے ثابت ہے لیکن کیا تشریع عام کے کفر پر لیکن تشریح عام کے کفر پر تو قوی اختلاف ہے اس لیے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ سب امور ظاہرہ برابر نہیں ہیں نمبر چار تشریح عام کے بارے میں علامہ بنباز احمد اللہ کا فتویٰ جو آپ نے بیان کیا جلد نمبر ایک سفمبر ایک سفمبر تین سو پانچ میں میری گزارش ہے کہ اس فتوی سے تشریح عام کے کفر اکبر کا ثبوت نہیں ملتا وجوہات نمبر ایک یہ فتویٰ تقریباً ترتالیس صفوں میں فورٹی تھری پیجز میں آپ نے صرف ایک صفحہ کا ایک جزو بیان کیا ہے اگر آپ پورے فتوے کو پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ شیخ صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دیا نمبر دو یہ فتویٰ اصل میں قومی عربیہ کے نقد پر ہے اور قومی عربیہ کا نعرہ مشہور ہے کہ قرآن کے احکامات کا انکار کرنا اور ان کی جگہ اپنے احکامات کو قانون بنا کر ام عربیہ میں نافذ کرنا اسی صفحے میں اوپر شیخ باز کا قول ملاحظہ فرمائے نمبر تین شیخ بباز رحمۃ اللہ علیہ فتو تشرے عام کے مسئلے میں واضح ہے اور دونوں اقوال کو جمع کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ عام طور پر تشرے عام کے لئے نہیں, نہیں ہے بلکہ صرف ایک خاص گروہ کے لئے ہے اور وہ ہے قومی عربیہ کی طرف بلانے والے اور عربی قومیت کا نعرہ لگانے والے ہیں. نمبر چار، پورے, پورے فتوی کے, کے سیاق اور سباق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ فتویٰ عام نہیں ہے سب تشریح عام والوں کے لئے نہیں ہے اگرچہ لفظ کل کا استعمال ہوا ہے بلکہ مشہور قاعدہ من کمین کی بنیاد پر یہ فتوی خاص گروہ کے لئے ہے تشریح عام کے لئے نہیں اس لیے آپ کے یہ فرمان کہ یہ اعمال تقام مقام عقیدہ میں سے ہیں درست نہیں اور علامہ الباء اللہ کی شرط درست ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا صورت المائدہ کے اعتماد چوالیس کے بارے میں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے شریعت پر ایمان لے آئے کہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے لئے درست ہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یا وہ مکمل شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا با شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے اس آیت کریمہ میں سے نصیب یعنی حصہ ہے اس کے لئے اس آئے کریمہ میں سے نصیب یعنی حصہ ہے دو مرتبہ فرمایا لیکن یہ نصیب یہ حصہ اسے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی حد تک نہیں پہنچاتا سزرت النور والہودہ کے ستمبر دو سو اور شیخ بن اسمیر رحمتہ اللہ نے اس مسئلے میں اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا نمبر تین آپ نے فرمایا کہ سعید اس نے اسمام بن سعید راۃ عنہما نے جس شخص کو قتل کیا اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نواقض اسلام میں سے کوئی فعل قولن یا فعلن اس سے کوئی بھی فعل قولن یا فعلن صادر نہیں ہوا جبکہ یہاں معاملہ مختلف ہے میری گزارش ہے کہ سید عثمہ بن زید عنہما کا قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ نمبر ایک کسی پر کفر اکبر کا فتویٰ لگانا بہت بڑی بات ہے اور شریعت نے اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں اور انہیں اصول اور ضوابط کی حدود کے اندر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے وگرنا نہیں نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار صرف اس لیے کیا تھا کہ بغیر تحقیر اور تثبت کے کفر کا کیوں لگایا گیا نمبر تین آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے نواق اسلام میں سے کوئی قول افیئر صادر نہیں ہوا تو کیا تشریع عام نواق اسلام میں سے ہے علمان نے نواقز اسلام کے موضوع پر مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں کیا ان میں سے کسی نے بھی تشریح عام کو بھی نواق اسلام میں شمار کیا ہے اگر کسی نے اس کا ذکر کیا، اگر کسی نے اس کا ذکر نوقز اسلام میں کیا تو ضرور آگاہ کریں چوتھی بات میں نے بیان کیا تھا کہ اہل سنت جماعت کے علماء کا اجماع ہے کہ آیت کریمہ کا فرون اس آیت سے ظاہر مراد نہیں آپ نے فرمایا اللہ دائمہ نے اس دعوے کو سنت پر افترا قرار دیا ہے میری گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر مراد نہیں اور اس پر اجماع ہے نمبر ایک یہ میرا قول نہیں بلکہ یہ اجماع امت کے معتور علماء کرام سے میں نے نقل کیا تھا علامہ قرطبی حافظ عبدالبر امام عجوری اور اس خط میں علامہ ابویان عندسی اور شی محمد رشید رضا کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں. نمبر دو دائمہ نے اس آئت کریمہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس اجماع کا ذکر کیا بلکہ انہوں نے دوسرے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تشریع عام کی وجہ سے حاکم پر کفر اکبر کا فتو لگانے پر اجماع نہیں اور انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ تشریح عام کفر اکبر ہے یا اصغر ہے اس پر اس مسلم عرما کا اختلاف ہے اور, اور اس اختلاف کی تفصیل میں نے بیان کی تھی اور لجنت دائمہ نے اس اختلاف کی وجہ سے اجماع کا رد کیا ہے نمبر جن علماء نے اجماع کا ذکر کیا انہوں نے اس آئےت کریمہ کے ظاہر سے کفر اکبر کا فتویٰ لگانے والوں پر اجماع کا ذکر کیا نہ کہ تشریع عام کے مسئلے پر اور لجلت دائمہ نے جس اجماع کا انکار کیا وہ تشریع عام کے مسئلے پر ہے دونوں میں فرق واضح ہے نمبر چار اس کتاب کا کاتب یعنی اس فتوی کا کاتب جو ہے ڈاکٹر خالد العمبری حفظہ اللہ نے نا انصافی سے کام لیا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے علماء کی طرف غلط باتیں منصوب کی ہیں اور جھوٹ باندھا ہے اور ادلہ شرعیہ کے معنیوں میں تحریف کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تشریع عام کے مسئلے میں غلط بیانی, کی غلط بیانی سے کام لیا ہے کس مسئلے میں اجماع ہے یہ بات الجل دائمہ میں موجود ہے کہ انہوں نے اس عالم کے متعلق یہ باتیں لکھی ہیں لجنت دائمہ نے ان سب باتوں کا رد کیا ہے میری مودبان گزارش ہے کہ اس فتوی کو دوبارہ غور سے پڑھیں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی اور انصاف کی بات ہے ڈاکٹر خالد العنبری کی یہ کتاب الحکم بغیر ما اللہ و اصول التکفیر یہ کتاب موجود ہے جس کا لجن دائمہ نے رد کیا یہ لجنہ دائمہ کا اپنا موقف ہے حالانکہ اس کتاب کی تقریض اور نظر ثانی علامہ راسند البانی نے کی ہے اور مقدمے میں انہوں نے اس کتاب کی تعریف لکھی ہے اور ڈاکٹر خاض العمبری کی بھی تعریف لکھی ہے علامہ بانی نے دائمہ کو اور ڈاکٹر خاض العمبری نے لجنا دائمہ کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے گزارش کی ہے کہ اپنی دلائل اور اپنے دلائل پیش کی اور ان سے گزارش کی کہ ان کی کتاب کو دوبارہ پڑھیں اور ان کی غلطیاں اور غلط بیانیاں ثابت کریں میرے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں دارالمنہج کے طبع جس میں پوری تفصیل موجود ہے کتاب کا نام ہے الحکم بغیر ما انذر اللہ و اصول التکفیر اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر خالد العنبری اور طبع دار دارالمنہج میں نے یہ جواب صرف رجنا داما کے رد کے مطابق دیا جو انہوں نے اس کتاب متعلق بیان کیا وغیرن باز علماء کے موقف اس سے بالکل مختلف ہے جیسے سکھے علامہ رحمتہ اللہ علیہ کیونکہ بات انصاف کی اس نے یہ بات بھی بیان کر دی ہے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر حکمران اپنے متحد عوام, عوام میں دو یا تین مسائل میں شریعت کے قوانین کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کافر کفر اکبر کا مرتکب ہوگا یا نہیں جواب میں آپ نے فرمایا تشریح تشریح عام, عام کی ہے فیصلہ کرنے کی نہیں میری گزارش ہے کہ نمبر بات تو فیصلے ہی کی ہے اور تشریح عام بھی فیصلہ ہے کیونکہ حاکم پہلے فیصلہ کرتا ہے پھر پھر تشریع عام نافذ کرتا ہے نمبر دو سورت الماعدہ کے آیات چوالیس میں سینتالیس میں میں <تصح> یہودیوں کے قصے میں کیا تشریع عام کی وجہ سے وہ کافر ہوئے یا فیصلے کی وجہ سے نمبر تین بلکہ آیات المائدہ میں فرون سے فیصلہ ہی مراد ہے جیسا کہ آیا تقریمہ سے واضح ہے نمبر تشریح عام کی آخری وہ کون سی حد ہے جس کے گزر جانے کے بعد حاکم پر کفر اکبر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے حالات سعودی عرب سے مختلف ہیں آپ کے بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین شریعت، ہمارے ملک میں قوانین شریعت کے خلاف ہیں اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون قانون ہوئے عدالتوں کے صادر کی ہوئے فیصلے ہوں وہ یہی سب کچھ ہے وہی سب کچھ ہے لیکن نمبر ایک اس سے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ بعض قومی شریعت مطابق بھی ہوتے ہیں مثلا نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل اگرچہ انفقی احکام کے بعض مسائل میں قول مرجوح پر عمل کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے فرق حنفی کے جو بعض مسائل ہیں جو مرجوح اقوال ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے لیکن شریعت کے وہ سمجھتی یہی شریعت ہے تو شریعت مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ الگ بات ہے مرجوح فق اختلاف کی وجہ سے موجود ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ سو فیصد ہی قانون آ شریعت کی طرف حجوع نہیں کیا جاتا تو یہ بات درست نہیں نمبر دو عرس حکمران کا کفر بھی ثابت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں النف توفیق صاحب فرمائے آپ نے فرمایا کہ پاکستانی حکام بھی اپنے قوانین کو تتاروں کی طرح چنکیز خان چنکیز خان کے قانون کو یقدمونہ کے تحت آگے کرتے ہیں یہ صورت اور یہ صورت, اور یہ صورت رشوت لے کر غلط فیصلے کرنے والوں سے بالکل مختلف ہے میری گزارش ہے کہ یہ بات نظر ثانی محتاج ہے کیونکہ جنگیز خان کے قانون کو تتاری آگے کرتے تھے یہ ان سے ثابت ہے اور یہ ثبوت ان کے ہم اثر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا پاکستان میں اگر کسی حکمران نے اس کا اقرار کیا ہے تو اگر پاکستان میں اگر کسی حکمران نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اس, قانون کہ اس کا قانون شریعت کے قوانین سے آگے ہے تو اس کا حکم بھی تک کا ہی ہے لیکن حجر قائم کرنے کے بعد کیونکہ یہ تکفیر معین کا ہو جائے گا محض نقشہ کھینچنے سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کافر ہے یا نہیں جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے علامہ بن وسلم رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ا تحریر فی مسلط تقفیر واضح ہے ضرور ملاحظہ فرمائے اور شہب امباز رحمۃ اللہ فتو جدید ایک سفر تین سو پانچ کا جواب میں مفصل تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں اللّہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سنت اور رسول و صحیح کے راستے پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو اور پوری امت کے حکمرانوں کو سیرت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سینوں کو شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لئے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے کھول دے اور ان کو امت اسلامیہ پر شریعت کے مطابق قوانین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم يا رب جبرايل ويا رب ميكايل ورب إسرافيل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون فاهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشوء إلى صلاة مستقيم سبحانك الله بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك